گزشتہ درس میں محرم الحرام کی رسومات اور سانحا کربلا کے حوالے سے چند ایک باتیں پیش کی گئی تھی تو آج انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شانحہ کربلا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید رحمہ اللہ کے بارے میں اہل سننا و جماع کا جو موقف ہے اسے پیش کریں گے تو اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ اس واقعہ کربلا کا مختصر پس منظر جن سے ہمارے اس درس کی باتیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ तो گی تو چند ایک باتیں پہلے آج کے درس میں ہم یہ سمجھ لیں کہ اہل سننا و کا इन اصحاب کے بارے میں سیدنا حسین اور یزید کے بارے میں سانحہ کر بلا کے بارے میں موقف کیا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ سنن نبی دابود کتاب السنہ باب الفل خلافا حدیث نمبر چار ہزار دو سو اور چار ہزار چھ سو اور سنتالیس اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خلافت النبوتی صلاح من ثانا کہ خلافت من حاج البوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج اور طریقہ کار کے مطابق تیس سال تک رہے گی پھر اللہ تعالی حکومت جس کو چاہے گا عطا کر دے گا تو اس حدیث سے ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یزید ابن معاویہ وہ ابو وکر و عمر و عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح خولا فائے راش میں سے نہیں تھے علماء مائے اہل سنت اس حدیث کے مطابق یزید اور اس جیسے آدمی اور عباسی خلافہ کو محض فرما روا بادشاہ اور اسی معنی میں خلیفہ خیال کرتے ہیں خلیفہ بمانہ خلیفہ راشدین کو نہیں کہتے چار اصحاب خلافہ راشدین کے علاوہ باقی جتنے بھی ملوک ہیں <تصفح> مسلم حکمران فرمانوا بادشاہ انہیں اگر کوئی خلیفہ کہتا بھی ہے تو خلیفہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ مسلم حکمران تھے باقی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے انکار بھی ممکن نہیں کیونکہ یزید اپنے زمانے میں عملا ایک بادشاہ حکمران اور صاحب سیف خود مختار فرما روا تھا اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھا اور شام مصر عراق خوراسان وغیرہ اسلامی ممالک میں اس کا حکم نافذ ہوتا رہا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی ملک پر حاکم بننے سے پہلے ہجری کو یوم عاشورہ دس محرم میں شہید ہو گئے اور یہی سال ہجری یزید کی حکومت کا پہلا سال ہے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے اختلاف کیا مکہ و حجاز کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعوی یزید کی زندگی میں نہیں کیا یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ عبداللہ اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعوی خلافت یزید کی زندگی میں نہیں تھا بلکہ اس کے مرنے کے بعد تھا اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ شروع شروع میں اختراف کرنے کے باوجود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی زندگی میں ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے رضا رضامند ہو گئے تھے لیکن چونکہ اس نے یہ شرط لگا دی تھی کہ قید ہو کر ان کے سامنے حاضر ہوں اس لیے بیعت رہ گئی اور جنگ بپا ہو گئی تو یزید اگر یہ تمام بلاد اسلامیہ کا حکمران نہیں ہوا اور عبداللہ بن زبیر کا ماتحت علاقہ اس کی اطاد سے رہا ہے تاہم اس سے بادشاہت اور خلافت میں شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ خلافہ ثلاثہ ابو بکر عمر اور عثمان اور پھر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم عبد الملک ابن مربان اور اس کی اولاد کے علاوہ کوئی بھی اموی یا عباسی خلیفہ پورے بلاد اسلامیہ کا تنہا فرما روا نہیں ہوا حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں بھی تمام دنیا اسلام کی حکومت نہیں تھی تو اگر اہل سنت ان بادشاہوں میں سے کسی, خلیفہ کو, کسی کو خلیفہ یا امام کہتے ہیں تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں خود مختار تھا طاقتور تھا عزل و نصب کرتا تھا اپنے احکام کے اجرا کی قوت رکھتا تھا حدود شرعی قائم کرتا تھا کفار کے خلاف جہاد کیا کرتا تھا اور یزید کو بھی امام اور خلیفہ کہنے سے یہی مطلب ہے اور یہ ایک ایسی واقعی بات ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے یزید کے صاحب اختیار بادشاہ ہونے سے انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ مبکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حکمران نہیں تھے یا کوئی یہ کہے کہ کیسر و کس نے کبھی حکومت نہیں کی یہ ایسی بات ہو جائے گی رہا یہ مسئلہ کہ یزید عبد الملک منصور وغیرہ یہ خلافہ نیک تھے یا بد صالح تھے یا فاجر تھے تو علماء اہل سنت نہ انہیں معصوم سمجھتے ہیں اور نہ ان کے تمام احکام و اعمال کو عدل و انصاف قرار دیتے ہیں اور نہ ہر بات میں ان کی اطاعت واجب تصور کرتے ہیں البتہ اہل سنت وال کا یہ خیال ضرور ہے کہ عبادت و طاعت کے بہت سے ایسے کام ہیں جن میں ہمیں ان کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ ان کے پیچھے جمعہ و عیدین کی نمازیں قائم کی جاتی ہیں ان کے ساتھ کفار پر جہاد کیا جاتا ہے اگر بالمعروف نہیں یا مڈکر حدود شرعیہ کے قیام میں ان سے مدد ملتی ہے اور اسی طرح کے دوسرے معاملات ہیں اگر حکام نہ ہو تو ان اعمال کا ضائع ہو جانا اغلب ہوتا ہے بلکہ ان میں سے بعض کا موجود ہونا ہی غیر ممکن بن جاتا ہے اور اہر سنت کے اس طریقے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ اعمال صالحہ انجام دینے میں اگر نیکیوں کے ساتھ برے اعمال بھی شامل ہوں تو اسے سے کے عمل کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہاں یہ بالکل درست ہے کہ اگر عادل صالح امام کا نصب ممکن ہو تو فاجر و مبتد شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے اہل سنت کا بھی یہی مذہب ہے لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو بلکہ امامت کے دونوں مدعی فاجر اور مبتد ہوں تو ظاہر ہے کے حدود شرعیہ اور عبادات دینیہ کے قیام کے لیے دونوں میں سے زیادہ اہلیت و قابلیت والے کو منتخب کیا جائے گا ایک تیسری جی صورت بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا موجود ہو جو سالے ہو مگر سپا سالاری کے فرائد و واجبات ادا کرنے کا اہل نہ ہو اس کے خلاف ایک خاجہ شخص ہو جو بہترین طریقے سے فوجوں کی قیادت کر سکتا ہو تو جس حد تک جنگی مقاصد کا تعلق ہے یقیناً اسی مؤخر و یعنی فاجر کو سربراہ بنانا پڑے گا نیکی کے کاموں میں اس کی اطاعت و امداد کی جائے گی اور بدی اور برائی میں اس پر اعتراض اور انکار کیا جائے گا غرض امت کی مصلحتوں کا لحاظ مقدم ہے اگر کسی فیل میں بھلائی اور برائی دونوں موجود ہوں تو دیکھا جائے گا کہ پلہ کس کا بھاری ہے اگر بھلائی زیادہ نظر آئے تو سیل کو پسند کیا جائے گا اور اگر برائی غالب دکھائی دے تو اس کے ترق کو ترجیح دی جائے گی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے فرمایا تھا کہ مسالح کی تائید و تکمیل فرمائیں اور مفاسد مٹائیں یا کم کریں یزید عبد الملک اور منصور جیسے خلافا کی اطاعت اسی لیے کی گئی کہ ان کی مخالفت میں امت کے لیے نقصان نفے کی نسبت زیادہ تھا اور تاریخ شاہد ہے کہ ان خلاصہ پر جن لوگوں نے خروج کیا ان سے امت کو سراسر نقصان ہی پہنچا نفع ذرا بھی نہیں ہوا بلا شبہ ان خروج کرنے والوں میں بڑے بڑے اخیار اور فدارہ بھی شامل تھے مگر ان کی نیکی و خوبی سے ان کا یہ فعل لازمن مفید نہیں ہو سکتا انہوں نے اپنے خروج سے نہ دین کو فائدہ پہنچایا نہ دنیاوی نفع حاصل کیا اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے فعل کا حکم نہیں دیتا جس میں نہ دنیا کا بھلا ہو نہ دین کا جن لوگوں نے خروج کیا ان سے کہیں زیادہ افضل حضرت علی طلحہ زبیر عائشہ وغیرہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے مگر انہوں نے خود اپنی خون ریزی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا یہی وجہ ہے کہ حسین بصری حجاج نے یوسف سقفی کے خلاف بغاوت سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ حجاج اللہ کا آزاد ہے اسے اپنے ہاتھوں کے زور سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اللہ کے سامنے و کرو کیونکہ اس نے فرمایا ہے أَخَذْنَاهُم فَمَسْتَقَانُ مَمَا ہم نے ان کی آزاد کے ذریعے گرفت کی اور انہوں نے پھر بھی اپنے رب کے سامنے نہ آجزی کا اظہار کیا اور نہ اس کے حضور گر گرائے اسی طرح اخیار و ابرارا یہ بھی خلافہ پر خروج اور فتنے کے دور میں جنگ سے منع کیا کرتے تھے جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سعید ابن المصب زین العابدین علی ابن حسین وغیرہ اکابر صحابہ صابعین جنگ حرہ کے زمانے میں یزید کے خلاف بغاوت کرنے سے روکتے تھے صحیح حادیث بھی اسی بات کی تائید کرتی ہیں اس لیے اہل سنت کے نزدیک تقریبا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ فتنوں کے دور میں و جداد سے اجتناب اور آئمہ کے جبر و ستم پر صبر کیا جائے وہ یہ مسئلہ اپنے عقائد میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں اور جو شخص متعلقہ احادیث اور اہل سنت کے صاحب بصیرت علماء کے ترد عمل و فکر میں تعامل کرے گا غور کرے گا اس پر مسلک کی صحت و صداقت بالکل واضح ہو جائے گی اسی لیے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو بڑے بڑے اہل علم و تقوی مثال کے طور پہ عبداللہ, عبداللہ ابن عباس ابن ابن حارث رضی اللہ اجمعین نے ان سے منت و سماجت کر کے کہا کہ وہاں نہ جائیں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ ضرور شہید ہو جائیں گے حتیٰ کہ روانگی کے وقت بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا استعود اکلّا من قتی شہید ہم آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا لنا لم سکا و من کا اگر بے ادبی نہ ہوتی تو ہم آپ کو زبردستی پکڑ لیتے اور ہرگز جانے نہ دیتے اس مشورے سے ان لوگوں کے مد نظر صرف آپ کی خیر خائی اور مسلمانوں کی مصلحت تھی مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ارادے پر قائم رہے آدمی کی رائے کبھی درست بھی ہوتی ہے کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق جانے سے روکنے والوں کی رائے ہی درست تھی کیونکہ آپ کے جانے سے ہرگز کوئی دینی یا دنیاوی مصلحت حاصل نہیں ہوئی بلکہ یہ نقصان پیدا ہوا کہ سرکشوں اور ظالموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے پر قابو مل گیا اور وہ مظلومن شہید کر دیے گئے اور آپ کے جانے اور پھر قتل سے جتنے مفاسد پیدا ہوئے وہ ہر واقع نہ ہوتے اگر آپ اپنی جگہ بیٹھے رہتے کیونکہ جس خیر و صلاح کے قیام اور شر و فساد کے دفیہ کے لیے آپ اٹھے تھے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا برعکس اس کے شر کو اور عروج حاصل ہو گیا خیر و صلاح میں کمی آ گئی بہت بڑے دائمی فتنے کا دروازہ کھل گیا جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے فتنے پھیلے اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے بھی فتنوں کے سیلاب بہا دیے اور ان ساری باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئمہ و خلافاق ظلم پر صبر کرنے اور ان سے جنگ و بغاوت نہ کرنے کا حکم مناسب اور امت کے دین و دنیا کے لیے زیادہ بہتر تھا اور جنہوں نے بالقصد یا بلا قصد اس کی مخالفت کی ان کے سیل سے امت کو فائدہ فائدے کی بجائے نقصان ہی پہنچا ہے یہی سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی اور فرمایا انا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلحا بین فئتين عظمتین من المسلمین یہ حدیث بخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 2704 کے اندر ہے فرمایا کہ میرا یہ فرزند میرا یہ بیٹا سردار ہے ان قریب اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا لیکن اس بات پر کسی بھی شخص کی تعریف نہیں کی کہ وہ فطرے میں پڑے گا یا خلافا کے خلاف خروج کرے گا یا اعتار سے برگشتہ یا جماعت سے منحرف ہوگا وہ اس حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کے دو گروہوں میں صلاح کرانا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مستحسن و محبوب ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خلافت سے دستبردار ہو کر مسلمانوں کی خون ریزی کا خاتمہ کر دینا ان کے فضائل میں ایک عظیم ترین فضیلت ہے کیونکہ اگر خانہ جنگی واجب و مستحق ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ترک پر ہرگز تعریف نہ فرماتے اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ساتھ گود میں لے کر فرماتے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کار تو جس طرح آپ اپنی محبت میں دونوں کو یکساں شریک کرتے تھے اسی طرح بعد میں یہ دونوں ان خانہ جنگلیوں سے یکساں طور پر نفرت کرتے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جنگی سے سی کے دن اپنے گھر بیٹھے رہے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنے بھائی اور والد حضرت علی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماں کو جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیتے اور پھر جب خود بختیار ہو گئے تو جنگ سے دستبردار ہو گئے اور لڑنے والوں میں سلوک قائم کر دی خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی آخر میں یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ جنگ جاری رہنے سے زیادہ اس کے ختم ہو جانے میں مسلحت ہے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کربلا پہنچ کر جنگ سے بیزار اور سرے سے دعوی عمارت و خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے وطن واپس لوٹ جانے دو اب یہ بات صاف ہو گئی کہ یزید کا معاملہ کوئی خاص جدا گانا معاملہ نہیں بلکہ دوسرے مسلمان بادشاہوں کی طرح کا ہی ہے یعنی جس کسی نے اطاعت الہی مثلا نماز حاج، جہاد امر بالمعروف نہیں انل المنکر اور اقامت حدود شرعیہ میں ان کی مواقع کی اسے اپنی اس نیکی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا ثواب ملے گا تو اس زمانے کے سالحین مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا یہی طریقہ تھا لیکن جب جس نے ان بادشاہوں کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ضلع میں مددگار ثابت ہوا اور وہ یقینی بات ہے کہ گناہ ہے زجر و توبیخ اور مذمت کا صداوار اور حقدار ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام یزید وغیرہ اور اس طرح کے دیگر امرا کی ماتحتی میں جہاد کو جاتے تھے تو جب یزید نے اپنے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پست دنیا کا غذبہ کیا تو اس کی فوج میں حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عہو جیسے جز القدر صحابی شریف تھے یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی فوج ہے جس نے قسط کا غذبہ کیا اور یہ غزبہ 51 ہجری میں ہوا تھا جس میں حضرت حسین یزید کی میں شریک تھے حضرت حسین کا یزید کی ماتحتی میں شریک ہونا البدایہ ون کی جلد نمبر آٹھ صفحہ 151 پر موجود ہے اور ظاہر ہے کہ اس دوران انہوں نے نوازیں بھی یزید کے پیچھے ہی پڑی ہوں گی اور صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ہے کہ جو فوج سب سے پہلے قسطنطنیہ دنیا کا غزوہ کرے گی وہ مقفور یعنی بخشی بخشائی ہے اس تفصیل کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کے بارے میں لوگوں نے افراد و تقریب سے کام لیا ہے ایک تو وہ گروہ ہے جو اسے خلاصہ راشدین اور انبیاء مقربین میں سے سمجھتا ہے اور یہ سراثر گرد ہے دوسرا گروہ اسے باطن میں کافر و منافق کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس نے کس دن جان بوجھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اور مہدیگے میں قتل عام کرایا تاکہ اپنے رشتہ داروں کے خون کا انتقام لے جو بدر و خندق وغیرہ کی جنگوں میں بنی ہاشم اور انسار کے ہاتھوں قتل ہوئے اور یہ بھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اس نے یہ اشعار پڑے لمح بدا تل و اشرفت تل کر روس ولا ابھی جے نہ عقل غراب فکل تو نق اولا جب وہ سواریاں اور سر ابو جیرون کی بلندیوں پر نمودار ہوئے تویا اس پر میں نے کہا نوحہ کر یا نہ کر میں نے تو نبی سے اپنا قرض پورا پورا وصول کر لیا ہے اور یا یہ کہ کاش میرے بدر والے بزرگ نیزوں کی مار سے خدر جو انسار کی دہشت دیکھتے ہم نے ان کے سرداروں میں چوٹی کے سردار قطر کال ڈالے اور اس طرح بدر کا بدلہ اتار دیا ہے یہ اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی اقوال ہیں یہ سراسر بہتان اور جھوٹ ہیں ان میں سے کچھ بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتا کسی کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یزید مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اور دنیا دار خلافہ میں سے ایک خلیفہ تھا رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ بلا شبہ اسی طرح مظلوم شہید ہوئے جس طرح اور بہت سے صالحین ظلم و قہر کے ہاتھوں جامع شہادت پی چکے تھے یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور معصیت ہے اس سے وہ تمام لوگ آلودہ ہیں جنہوں نے, اپنے جنہوں نے انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کیا یا قتل میں مدد کی یا قتل کرنے کو پسند کیا اور شہادت حسین اگرچہ امت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے لیکن خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہرگز مصیبت نہیں بلکہ شہادت تو عزت اور علوم منظرت ہے یہ شہادت بغیر مصائب و محن میں پڑے حاصل نہیں ہو سکتی اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت حسین و حسن رضی اللہ تعالی عنما گہوارہ اسلام میں پیدا ہوئے امن و امان کی گود میں پلے اور ہولناک ناک مصائب سے دور رہے جن کے طوفانوں میں ان کے اہل بیت مردانہ وار تیرتے پھرتے تھے اس لیے شہدائے خود خوش کے اعلیٰ دراجات مناظر تک پہنچنے کے لیے کٹن مرحلے سے گزرنا تو ضرور تھا چنا دونوں گزر گئے ایک کو زہر دیا گیا اور دوسرے کے گلے پر چھری پھیر دی گئی لیکن یہ بھی ملحود رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی کا قتل کسی حال میں بھی ان انبیاء کے قتل سے زیادہ گنا اور مصیبت نہیں ہے جنہیں بنی اسرائیل قتل کرتے تھے اسی طرح حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کا قتل بھی ان کے قتل سے زیادہ گنا اور امت کے لیے زیادہ بڑی مصیبت تھا یہ حوادث کتنے ہی دردناک کیوں نہ ہو بہرحال ان پر صبر کرنا اور انہ و انہ راج اون ہی کہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے اللہ دینا اراصت مصیبت قالو للہ و انہ راج کہ جو جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو اپنی زبان سے اناہ و اِن الہ راج اُن ہی کہتے ہیں اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری کی کتاب الجنایہ حدیث نمبر 1294 میں موجود ہے لیسمنا من لم تمل الحدود وشق الجوب ودعى بدع الجاہلیہ جس نے منہ پھیر تا غیر اور تش جاہلیت کے بین اور نوحہ کیے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق حالق اور شاقہ سے اپنے آپ کو بری بتایا ہے صحیح بخاری کی کتاب الجنایہ باب ما یونہا من الحلق اندل مصیبہ حدیث نمبر 1296 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ام من الصالقات والحالقات والشاق کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بین کرنے والی عورتوں اور غم سے بال منڈانے والی اور گریبان پھارنے والی عورتوں سے بری ہیں اسی طرح فرمایا ان نائحة اذا لم تسبب حدیث نمبر 934 <تصفح> کہ نوحا کرنے والی عورتیں اگر کے توبہ کرنے کے بغیر ہی مر جائیں گی تو انہیں قیامت کے دن خارش کی قمیص اور گندک کا جامع پہنا کر کھڑا کیا جائے گا اس قسم کی ایک عورت حضرت عمر کے پاس لائی گئی تو آپ نے اسے مارنے کا حکم دیا سزا کے دوران اس, کے اس کا سر کھل گیا تو لوگوں نے عرض کیا عمیر اس کا سر برہنہ ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا کچھ پروا نہیں لا حرمت لہا انہا لا تنہی عن سبری وقد امر الله به و تعمر بالججعی وقد نہا الله عنہ و تفتن الحی و تعد المیت و تبیع عبرتہا و تبکی بسجبین غیر انہا انہا لا تبکی علی میتکم انما تبکی علی اقض درائمکم لگے کہ اس کی کوئی حرمت نہیں ہے کیونکہ یہ لوگوں کو مصیبت میں صبر کرنے سے منع کرتی ہے حالانکہ اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ روکنے کی ترغیب دیتی ہے رونے کی ترکیب دیتی ہے حالانکہ اللہ تعالی نے اسے منع کیا ہے زندہ کو فکنے میں ڈالتی ہے مردہ کو تکلیف دیتی ہے اپنے آنسو فروخت کرتی ہے اور دوسروں کے لیے بناوٹ سے روتی ہے یہ تمہاری میت پر نہیں روتی بلکہ تمہارا پیسہ لینے کے لیے آنسو بہاتی ہے تو اس قسم کا نوحہ اور دین دین اسلام میں قتل جائز نہیں ہے اور جس طرح لوگوں نے یزید کے بارے میں فرات و تفریح سے کام لیا ہے اسی طرح کچھ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی بے اعتدالی برتی ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ ان کا قتل بالکل درست تھا اور شریعت کے مطابق تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور جماعت کو توڑنے کی کوشش کی اور جو ایسا کرے اس کا قتل واجب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشقع اعصاکم او یفرق جماعتاکم فقتلوہو اتفاق کی صورت میں جو تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لئے آئے تو اسے قتل کر دو صحیح مسلم کتاب العمارہ باب حق من فرق عمر المسلمین و مجتمع حدیث نمبر ایک ہزار ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوٹ ڈالنا چاہتے تھے اس لیے ان کا قتل کرنا بالکل درست تھا بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام میں اولین باغی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اِنَّا اللہ اِنَّا اور ان کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے وہ آرائی کہتا ہے, اور کہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ امام برہق تھے ان کی اطاعت واجب تھی ان کے بغیر ایمان کا کوئی تقاضہ بھی پورا نہیں ہو سکتا جماعت اور جمعہ اسی کے پیچھے درست ہے جسے انہوں نے مقرر کیا اور جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ان کی طرف سے اجازت موجود نہ ہو ان دونوں نہایت غلطیوں کے درمیان اہل السنہ ہیں وہ نہ پہلے گروہ کے ہمنواں ہیں نہ دوسرے گروہ کے ان کا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مدلومن شہید کیے گئے ان کے ہاتھ امت کی سیاسی باغ دور نہیں آئی علاوہ ابھی مذکورہ بالا احادیث ان پر چسپا نہیں ہوتی کیونکہ جب انہیں اپنے بھائی مسلم ان عکیل کا انجام معلوم ہوا تو اپنے اس ارادے سے دستبردار ہو گئے تھے یعنی راستے سے ہی واپس مکہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن مسلم کے بھائیوں کا اصرار وہ ایسا تھا کہ انہیں ان کا ساتھ دینا پڑا اور یہ بات شیعہ سنی تمام تر تاریخوں کے اندر موجود ہے اور اس ارادے سے دستبردار ہو کر فرماتے تھے مجھے وطن واپس جانے دو یا کسی سرحد پر مسلمانوں کی فوج سے جا ملنے دو یا خود جزیر کے پاس پہنچنے دو یعنی منزل مقصود پر پہنچ کر جب ابن زیاد کی فوج کے سربراہ عمر ابن سعد سے گفتگو مصالحت کے سلسلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تین باتیں پیش کی تو اس تیسری بات کے بارے میں تاریخ تبری کی چوتھی نمبر دو سو ترانوے میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں يدی فی يدی ہی فَيَحْكُمُ مَا رَعَا؟ اور یہ بات الفا ایک سو اکتر پر بھی ہے کہ میں براہ راست جزیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ لوں گا یعنی بیعت کر لوں گا پھر وہ جیسا سمجھیں گے کر لیں گے اور شیخ الاسلام واب نے تیمیا نے بھی ایک جگہ پر یہ لفظ ذکر کیے ہیں یعنی کہ انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ انہیں اپنے چچا کے بیٹے یزید کے پاس جانے دیں ہتا کہ وہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ کر بیعت کر لیں یا پھر جہاں سے آئے ہیں وہاں مدینہ واپس چلے جائیں یا پھر مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچ جائے یہ بات راسل حسین کے سفا نمبر بیس پر موجود ہے لیکن مخالفین نے ان کی کوئی بات نہیں مانی اور اسیری قبول کرنے پر اشرار کیا جسے انہوں نے نامنظور کر دیا کیونکہ اسے منظور کرنا ان پر سر واجب نہیں تھا اور شہادت حسین کی وجہ سے شیطان کو بدعتوں اور زلالتوں کے پھیلانے کا موقع مل گیا تو کچھ لوگ یوم عاشورہ میں ماتم کرتے ہیں منہ پیٹتے روتے چلاتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں مرسی کہتے ہیں یہی نہیں بلکہ شلف و صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں لانت کرتے ہیں اور ان بے گناہ لوگوں کو لپیٹ لیتے ہیں جنہیں واقعات شہادت سے دور و نزدیک کا بھی جن کا کوئی تعلق نہ تھا بلکہ وہ سابقار کو بھی گالی دیتے ہیں پھر واقع شہادت کی جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر اکادی و اباطیل کا جھوٹ کا مرقہ اور مجموعہ ہیں اور ان کی تصنیف و احساس سے ان کے مصنفوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ فتنے کے نئے نئے دروازے کھلیں امت میں پھوٹ بھرتی چلی جائے یہ چیز با اتفاق اہل اسلام نہ واجب ہے نہ مستحب بلکہ اس طرح رونا پیٹنا اور پرانی مصیبتوں پر گریا وزاری کرنا عظیم ترین حرام کاموں میں سے ہے پھر ان کے مقابلے میں دوسرا فرقہ ہے جو جمعی آشورہ میں مصرط اور خوشی کی بدعات کرتا ہے اور کوفے کے اندر یہ دونوں گروہ موجود ہیں شیعوں کا سردار مختار ابن عبید اللہ تھا اور ناسمیوں کا سر جو سربراہ تھا وہ حجاج بن یوسف السقافی تھا اور جن لوگوں نے واقعات شہادت قلم بن کیے ہیں ان میں سے اکثر نے بہت کچھ جھوٹ ملا دیا ہے جس طرح شہادت عثمان بیان کرنے والوں نے کیا ہے اور جیسے مغازی اور فتوحات کے راویوں کا حال ہے حتیٰ کہ واقعات شہادت کے مرسین میں سے بعض اہل علم جیسے کہ بغوی ابن ابی دنیا وغیرہ نے بھی بے بنیاد روایتوں کا سہارا لیا ہے اور رہے وہ مصنف جو بلا اسناد واقعات روایت کرتے ہیں تو ان کے لیے تو جھوٹ گھر کی بات ہے اور صحیح طور پر صرف اس قدر ثابت ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیے گئے تو آپ کا سر مبارک عباد اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا اس نے آپ کے دانتوں پر چھڑی ماری اور آپ کے حسن کی مذمت کی مجرس میں حضرت انس اور ابو اسلمی رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابہ کرام موجود تھے حضرت تردید کی اور فرمایا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابت رکھتے تھے صرف حضرت انس ہی نہیں بلکہ صحابہ اور بھی بہت سے تھے جن کو آپ کی شہادت سے ازحد ملال اور افسوس تھا جواب دیا عراق تمہیں مکھھی کی جان کا تو اتنا خیال ہے حالانکہ تم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہو اور بعد روایتوں میں دانتوں پر چھڑی مارنے کا واقعہ یزیر کی طرح منسوخ کیا گیا ہے جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ جو صحابی اس واقعہ میں موجود تھے وہ دمشق میں نہیں بلکہ عراق میں تھے اور بہت سے مرکین نے جو نقل کیا ہے وہ یہی ہے کہ یزیر نے حضرت حسین عظی اللہ تعالی قتل کا حکم نہیں دیا اور نہ یہ بات اس کے پیشے نظر تھی بلکہ وہ تو اپنے باب معاویہ کی وصیت کے مطابق ان کی تعظیم و تقریم کرنا چاہتا تھا البتہ اس کی یہ خواہش تھی کہ آپ خلافت کے مدعی ہو کر اس پر خروج نہ کریں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سربلا پہنچے اور آپ پہلے کفا کی بے وفائی کا یقین ہو گیا تو ہر طرح کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے تھے مگر مخالفوں کی بے وفائی کا یقین ہو گیا تو ہر طرح کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے مگر مخالفوں نے انہیں وطن واپس نہ جانے دیا نہ جہاد پر جانے دیا اور نہ یزید کے پاس بھیجنے پر بلکہ قید کرنا چاہتے تھے اور اس کو آپ نے نامنظور کیا اور شہید ہو گئے یزید اور اس کے خاندان کو جب یہ خبر پہنچی تو بہت رنجیدہ ہوئے اور روئے بلکہ یزید نے تو یہاں کہا قببہ اللہ بن لو کانت بینہ و, بینہ و ما مر زیاد مر مرجانہ پر اللہ کی لانت وٹکار ہو اللہ کی قسم اگر وہ خود حسین کا رشتہ دار ہوتا تو ہرگز ایسا کام نہ کرتا یہ بات تاریخ تبری کی چوتھی جلد صفحہ 353 پر الوداع بن نہایا کی آٹھویں جلد صفحہ ایک پر موجود ہے اور کہنے لگے عراق حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قطر کیے بغیر بھی اہل عراق کی اطاعت میں منظور کر سکتا تھا پھر اس نے حضرت حسین عبی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسماندگان کی بڑی خاطر تباد کی اور عزت کے ساتھ سنی مدی واپس پہنچا دیا بلا شبہ یہ بھی درست ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی طرف داری بھی نہیں کی نہ ان کے قاتلوں کو قتل کیا نہ ان سے انتقام لیا لیکن یہ کہنا بالکل سفید جھوٹ ہے کہ اس نے اہل بیت کی خواتین کو کنیز بنایا یا ملک ملک پھرایا اور بغیر کجاوے کے انہیں اونٹوں پر سوار کیا الحمد مسلمانوں نے آج تک کسی ہاشمی عورت سے یہ سلوک نہیں کیا ہے اور نہ اسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حال میں جائز رکھا ہے یہ بالکل درست ہے جیسا کہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظیم ترین گناہوں میں سے ایک گنا تھی جنہوں نے یہ کام کیا جنہوں نے اس میں مدد کی اور جو لوگ اس پر خوش ہوئے وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی سزا کے حقدار ہیں اور جو ایسے لوگوں کے لیے شریعت میں وارد ہے وہ سزا کے حقدار ہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطر ان لوگوں کے قتل سے بھڑ کر نہیں ہے جو ان سے افضل تھے مثال کے طور پہ انبیاء مؤمنین اولین شہدائے یمامہ شہدائے عہد شہدائے بئر معونہ حضرت عثمان بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تو آپ کو کافر و مرتاد سمجھتے اور یقین کرتے تھے کہ آپ کا قطر عظیم ترین عبادت ہے جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ قاتر ایسا نہیں سمجھتے تھے ان میں اکثر تو آپ کے قتل کو ناپسند کرتے تھے اور ایک بڑا گناہ تصور کرتے تھے لیکن اپنی اغراض کی خاطر اس شنی کے مرتکب ہوئے جیسا کہ لوگ سلطنت کے لیے باہمی خون ریزی کیا کرتے ہیں رہا سوال یزید پر لعنت کرنے کا تو حقیقت یہ ہے کہ یزید بھی بہت سے دوسرے بادشاہوں اور خلافا جیسا ہی ہے بلکہ کئی حکمرانوں سے وہ اچھا تھا وہ عراق کے امیر مختار بن عبی عبید ثقافی سے کہیں بہتر تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت کا علم بلند کیا لیکن ان کے قاتلوں سے انتقام بھی لیا مگر ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ جبرائیل میرے پاس آتے ہیں اسی طرح حجاج بن یوسف سے اچھا تھا جو بلا نذا یزید سے کہیں زیادہ ظالم تھا یزید اور اس جیسے دوسرے سلاطین و خلصہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خاص تھے لیکن فاصق کو معین کر کے لانت کرنا سنت نبوی میں موجود نہیں ہے البتہ عام لعنت وارد ہے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الحدود باب العنی صارق حدیث نمبر چھ ہزار سات سو تراسی اور صحیح مسلم کتاب الحرد الباب الحدی سراقا و صابحہ حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ستاسی میں سارقہ یسرق البہد پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو کہ ایک انڈے پر اپنا ہاتھ کٹوا بیٹھتا ہے اور اسی طرح نبی اللہ علیہ نے جو بندہ بدعت نکالے یا بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو یا مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص شراب پیتا تھا اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑا آتا تھا یہاں تک کہ کئی پھیرے ہو چکے تو ایک شخص نے کہا اللہ انہ اکثر ما اس پر اللہ کی لانت کے بار بار اسے پکڑ کے دربار لسالت میں پیش کیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی فرما دیا لا فواللہ ما علمتو انہو يحب اللہ تو بخاری کتاب الحدود حدیث نہ کرو اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے حالانکہ آپ نے عام طور پر شرابیوں پر لعنت بھیجی ہے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عام طور پر کسی خاص گروہ پر لعنت بھیجنا جائز ہے مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والے کسی معین شخص پر لانت کرنا جائز نہیں ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ ہر مومن آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور محبت رکھتا ہے کیونکہ یہ اسلام اور ایمان کا جزے لازم ہے اور اسی طرح صحیح حدیثوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جس کے دل میں ذرہ بر بھی ایمان ہوگا وہ بالآخر دوزق سے نجات پا جائے گا لہذا جو لوگ یزید کی لعنت پر زور دیتے ہیں انہیں دو تین باتیں ثابت کرنی چاہیے پہلے نمبر پہ یہ کہ یزید ایسے فاسقوں اور ظالموں میں سے تھا جن پر لعنت کرنا جائز ہے اور اپنی اسی حالت پر موت تک رہا اور دوسرا یہ بات کہ ایسے ظالموں اور فاسقوں میں سے کسی ایک کو مین کر کے لعنت دینا یہ جائز ہے یہ دو باتیں ثابت کریں نمبر ایک کہ یزید ایسے ظالموں میں سے تھا جن پر لانت کرنا جائز ہے اور اسی حالت میں فوت ہوا اور دوسرے نمبر پر اس بات کی دلیل دیں اس بات کو ثابت کریں کہ ایسے ظالموں اور فاصلوں میں سے کسی ایک کو معین کر کے لانت کرنا جائز ہے اور جو لوگ یہ ایت پیش کرتے ہیں اللہ علی الظالمین تو یہ آیت عام ہے جیسے باقی تمام آیات وعید عام ہیں اور پھر ان آیتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے یہی کہ گناہ لعنت اور عذاب کا مستحجد ہے لیکن بس ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے اسباب آ کر لانت و عذاب کو دور کر دیتے ہیں مثال کے طور پر گناہ گار سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے یا ایسی نیتیاں کرتا ہے جو سید کو مٹا دیتی ہیں یا ایسے مصائب اس کو پیش آتے ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں تو کون شخص ہے جو دعویٰ کر سکے کہ یزید اور عشق جیسے بادشاہوں نے توبہ نہیں کی یا سید کو دور کرنے والی حسانات انجام نہیں دی یا گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کیا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی حال میں بخشے گا ہی نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو صورت نصاب میں فرماتے ہیں جو چاہے بخش دے معاف کر دے اور میں عبداللہ امن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی اللہۃ وسلام کا فرمان ہے کتاب الجہادی وسیع بابی الفی کتاث نمبر دو ہزار نو سو میں کہ سب سے پہلے قسط پر جو فوج حملہ کرے گی وہ مغفور لہم ہے اور یہ معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس فوج نے قسط پر لڑائی کی اس کا سپا سلار ہی تھا اور ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ یزید نے یہ حدیث سن کر ہی فوج کشی کی ہو بہت ممکن ہے یہ بھی ہو اور صحیح بھی ہو لیکن اس سے اس فیل پر کوئی نکتا چینی نہیں کی جا سکتی ہے پھر ہم خوب جانتے ہیں کہ اکثر مسلمان کسی نہ کسی طرح کے ظلم سے ضرور آلودہ ہوتے ہیں اگر لعنت کا دروازہ اس طرح سے کھول دیا جائے تو مسلمانوں کے اکثر مردے لعنت کا شکار ہو جائیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردے کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے نہ کہ لعنت کرنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کتاب الجناد باب صبی ابوا حدیث نمبر ایک ہزار تین سو میں موجود ہے مردوں کو گالیاں مت دو کیونکہ وہ اپنے کیے کو پہنچ چکے ہیں بلکہ جب لوگوں نے ابو جہل جیسے کافروں کو گالیاں دینا شروع کی تو انہیں منع کر دیا گیا چن نسائی کتاب القسامہ باب القواد من اللہ حدیث نمبر چار ہزار سات سو اور انسی میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا لات سب احیانا ہمارے مرے کو گالیاں مت دو کیونکہ اس سے ہمارے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے یہ اسی لیے کہ قدرتی طور پر ان کے مسلمان رشتے دار برا مانتے تھے امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے سالے نے کہا اللہ تالان ابا جان آپ یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتے تو امام احمد بن حنبل ابنی فرمانے لگے بھلا نے اپنے بات کو کبھی کسی پر لعنت کرتے ہوئے دیکھا ہے یعنی احمد بن حمبر رحمہ اللہ نے زندگی بھر کسی بھی شخص پر لانت نہیں کی اور قرآن مجید کی یہ آیتار اِنْ اَنْ کیا تم سے بعید ہے کہ اگر جہاز سے پیٹ پھیر لو اور ملک میں فساد کرنے لگو اور اپنے رشتے توڑو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندا کر دیا ہے اس آیت سے یزید پر لانت کرنے کے لیے سراسر خلاف انصاف ہے کیونکہ یہ آیت عام ہے اور اس کی وہ ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو ایسے افعال کے مرتکب ہوں جن کا اس آیت میں ذکر آیا ہے یہ افعال صرف یزید ہی نہیں کیے بلکہ بہت سے ہاشمی عباسی الوی بھی کے مرتکب ہوئے ہیں اور اگر اس آیت کی روح سے ان سب پر لانت کرنا ضروری ہو جائے تو اکثر مسلمانوں پر لانت ضروری ہو جائے گی کیونکہ یہ افعال بہت عام ہیں مگر یہ فتوا کوئی بھی نہیں دے جی سکتا ہے رہی وہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالی کا قاتل آپ کے تابوت میں ہوگا اس اکیلے پر آدھی دوزخ کا عذاب ہوگا اس کے ہاتھ پاؤں آتشی کی سے جکڑے ہوئے ہوں گے وہ دوزخ میں الٹا اتارا جائے گا یہاں تک کہ اس کی تہہ تک پہنچ جائے اور اس میں اتنی سخت بدبو ہوگی کہ دوزخی تک اللہ سے پناہ مانگیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں جلتا رہے گا یہ روایت بالکل جھوٹی اور من ہے اور ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھنے سے شرماتے نہیں ہیں کہاں آدھی دوزخ کا عذاب اور کہاں ایک حقیر آدمی پھر اور دوسرے کفار و منافقین انبیاء کے قاتلین وہ مین کہ قاتلین ان کا عذاب اور قاتلین حسین سے کہیں زیادہ سخت ہوگا ان کا عذاب بلکہ عثمان کے قاتلوں کا گناہ بھی حسین کے قاتلوں سے کہیں زیادہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف داری میں اس غلب کا جواب ناسمیوں کا غلب ہے جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی حدیث کا مزاح قرار دیتے ہیں فمن انہیں باغی اور واجب خطر قرار دیتے ہیں لیکن اہل السنہ وال نہ اس کا ساتھ دیتے ہیں نہ اس غلب کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم شہید ہوئے ان کے قاتل ظالم و سرکش تھے اور ان حدیث کا اطلاق ان پر صحیح نہیں ہے جن میں تفریق بین المسلمین کرنے والے کے قطر کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ کربلا میں آپ کا قصل امت میں پھوٹ ڈالنا نہیں بلکہ آپ جماعت ہی میں رہنا چاہتے تھے مگر ظالموں نے آپ کا کوئی مطالبہ نہ مانا نہ آپ کو وطن واپس ہونے دیا نہ سرحد پر جانے دیا نہ خود یزید کے پاس پہنچنے دیا بلکہ قید کرنے پر اصرار کیا ایک معمولی مسلمان بھی اس برتاؤ کا مستحق نہیں ہو سکتا خجا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا برتاؤ کیا جائے اس طرح یہ روایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سفید جھوٹ ہے کہ جس نے میرے اہل بیت کا خون بہایا اور میرے خاندان کو اذیت دے کر مجھے تکلیف پہنچائی اس پر اللہ کا اور میرا غصہ ہوگا اس طرح کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی نکل بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ رشتہ داری اور قرابت سے زیادہ ایمان اور تقبے کی حرمت ہے اگر اہل بیت میں سے کوئی شخص ایسا جرم کرے جس پر شرم اس کا قتل واجب ہو تو بل اتفاق اسے قطر کر دیا جائے گا مثلاً اگر کوئی ہاشمی چوری کرے تو یقیناً کا ہاتھ کاٹا جائے گا جنا کا مرتقب ہو تو سنسار کر دیا جائے گا اگر جان بوجھ کر کسی بے گنا کو قطر کر ڈالے تو کس ہاتھ میں اس کی بھی گردن ماری جائے گی اگر سے مقتول حبشی, رومی ترکی غرض کوئی بھی ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمانوں کے خون برابر ہیں یہ دابود کتاب جہاد دو ہزار سات سو اکاون میں موجود ہے اور ہی طرح صحیح بخاری، كتاب الاحادش، كتاب الاحادش باب نمبر چوبن اور حدیث نمبر تین ہزار چار سو اور صحیح مسلم کتاب الحدود باب و سارے کی شریفی ذخیرہ ہی حدیث نمبر ایک ہزار سو اٹھاسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے انما اهلاک الذين قبلكم تم سے پہلے قومیں اس طرح ہلاک ہوئی کہ انہم کان اذا سرق فيهم الشريف کہ ان میں سے جب کوئی شریف آدمی معزز آدمی چوری کر دیتا سارحو ہو اس کو چھوڑ دیتے واذا سرق فيهم الضعيف اور جب کوئی معمولی آدمی جرم کرتا اقاموا عليه الحد تو اس پر حد قائم کرتے وایب الله اور اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے اللہ کا تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالوں گا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے کہ اگر آپ کا قریب سے قریب عزیز بھی جرم سے آلودہ ہو تو اسے سزا ضرور ملے گی پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلط یہ کہہ کر اپنے خاندان کو خصوصیت دیں کہ جو ان کا خون بہائے گا اللہ کا اس پر غصہ گا کیونکہ یہ بات پہلے ہی مسلمہ ہے کہ نا حق شریعت میں حرام ہے عام اس سے کہ یہ قتل ہاشمی کا ہو یا غیر ہاشمی کا اللہ کا فرمان ہے علیما اذابن علیما کہ جو مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے ہمیشہ اس میں رہے گا اللہ تعالی کا اس پر غذب ہوگا اس پر لعنت ہوگی اللہ کی اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے تو قتل کی اباحت و حرمت میں ہاشمی اور غیر ہاشمی تمام مسلمان برابر ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا حرام ہے آپ کے خاندان کو تکلیف دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے یا امت کو ستا کر یا سنت کو توڑ کر اسی طرح یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے نیک سلوک کی مسلمانوں کو ہمیشہ وسیعت کی اور فرمایا کہ یہ تمہارے پاس میری امانت ہے یہ بالکل غلط ہے نبی رسلات سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے یقیناً حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت میں بڑا درجہ رکھتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہرگز نہیں فرمائی کہ حسنین تمہارے پاس میری امانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں اعلی ارفہ ہیں کہ اپنی اولاد مخلوق کو سونپے ایسا کہنے کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس طرح مال عمارت رکھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو یہ صورت تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مال کی طرح آدمی امارت نہیں رکھے جاتے ہیں یا یہ مطلب ہوگا کہ اس طرح بچوں کو مربیوں کے سپرد کیا جاتا ہے تو یہ صورت بھی یہاں درست نہیں ہو سکتی کیونکہ بچپن میں حسنین اپنے والدین کی گود میں تھے اور جب بالغ ہوئے تو سب آدمیوں کی طرح خود مختار اور اپنے ذمہ دار ہو گئے تھے اور اگر یہ مطلب بیان کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کی حفاظت و حراست کا حکم دیا تھا تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ امت کسی کو مصیبت سے نہیں بچا سکتی صرف وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور اگر کہا جائے کہ اس سے آپ کی غرض ان کی حمایت و نصرت تھی تو اس میں ان کی خصوصیت نہیں ہے ہر مسلمان کو دوسرے مظلوم مسلمان کی حمایت و نصرت کرنی چاہیے اور ظاہر ہے کہ حسنین اس سے اس کے سب سے زیادہ مستحق تھے اور اس طرح یہ کہنا کہ آیت صورت شورا کی کلکم علیہ اجرا مبل قربا کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا صرف رشتے داری کی محبت چاہتا ہوں یہ حسنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ بھی بالکل جھوٹ ہے یہ آئےت سورج شا کی ہے اور شادی سے بھی مدینہ میں ہوا اور حضرت حسن حسینت کے تیسری اور چوتھے سال پیدا ہوئے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں مختصرا موقف ہے آل سنہ کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید اور واقعہ کربلا کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ درس میں واقعہ کربلا کا وہ سارا پس منظر بیان کیا جائے گا تو اس سے مزید اس حقیقت کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی اور یہ جو غلط قسم کا پراتا کرنے والے لوگ ہیں ان کے فراپِ گندے سے آپ کو آشنائی حاصل ہو جائے گی ما توفیقی اللہ بلّا ال باللہ علیہ کل و وہ اللہ